بسم اللہ اگسر اللہ والفتح میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان حد رحم کرنے والا ہے اے میرے نبی جب اللہ کی مدد آ گئی ہے اور مکہ فتح ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے نبی اب جب آپ اپنے دشمنوں کے خلاف ہر مارکے میں غالب آنے لگے ہیں اور مکہ فتح کر لیا ہے اور وہ دار القفر سے دارالاسلام بن گیا ہے اور قبائل عرب گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تدائے اسلام کی طرح نہیں جب لوگ کافروں کے ڈر سے یکا دکا اسلام میں داخل ہوتے تھے جب یہ سب نعمتیں حاصل ہو گئیں تو آپ اپنے رب کا شکر بجا لانے کے لیے اس کی پاکی اس کی حمد وسنا بیان کیجیے اس سے مغفرت طلب کرتے رہیے بعض ان کوتاہیوں کے لیے جن کا احساس آپ کو خود ہی ترک اولا کے سبب ہوتا رہا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کی توبہ کو بہت جلد قبول کرتا ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے حال پر رحم کرتا ہے فائدہ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشخبری ہے اور جب وہ خوشخبری ظاہر ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے رب کی طرف سے ایک حکم ہے ایک بات کی طرف اشارہ ہے اور ایک تمبی ہے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد کرے گا مکہ مکرمہ فتح ہوگا اور لوگ جوک درجو اسلام میں داخل ہوں گے حکم یہ ہے کہ آپ مذکورہ نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کریں اس کی پاکی اور حمد و ثنا بیان کریں اس سے مغفرت طلب کریں اس میں دو اشارے ہیں ایک یہ کہ اللہ دین اسلام کی ہمیشہ مدد کرتا رہے گا اور اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی حمد و ثناء میں لگے رہنے سے اس کی نصرت و تائید میں اضافہ ہوتا رہے گا اور تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت کی راہ پر گامزن رہے ان کو اللہ کی نصرت و تائید حاصل ہوتی رہی یہاں تک کہ اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا دوسرا اشارہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے اور تمبی یہ ہے کہ چونکہ دنیا سے آپ کے رخصت ہونے کا وقت قریب ہو چکا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس کی یاد میں لگائیں تاکہ عمر کا آخری حصہ اس کی یاد میں گزرے امام بخاری نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ صورت النصر کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں ربنا مغفر لی پڑھنے لگے